بسم اللہ الرحمن ثیمن وحیم الحمد اللہ علیہ محمد پاک وسلم جو تمام برادران اور سمین کو اقبال السلام کرتے ہیں فضائل اہلسلے درس درس نمبر اکتیس اور حدیث نمبر اکتیس اور بتیس کتاب اروئین کی فضائل ممنین میں سے اب حضرات عمر قانون تک پہنچانے کی شرح حاصل کراؤں یہ کتاب حضرت عمیر کبیر سید رحمدانی اللہ علیہ نے علیہ السلام کی فضائ میں لکھی ہوئی چالیس حدیث پر مشمل یہ کتاب ہے اس میں حدیث نمبر اکتیس میں حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں ابی عَنّ عَنّ سعید الخری قالق رسلی اللہ صلی اللہ علیہ ولسم ابی سعید خدری رض اللّہ تعالیٰ عہیں فرمایا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ عمود عرض بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ستون ہے عرش کے نیچے یوزی الا جنّ جو اہل جنت کو روشن کرتی اہل جنت کے لیے اس ستون سے روشنی ملتی ہے کماتی الہل دنیا جس طرح دنیا والوں کو سورج کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے اہل جنت کو ستون سے روشنی ملتی ہیں اور اس ستون تک لا نال اللہ علی اور اس ستون تک جو جس کے ذریعے سے اہل جنت کو روشنی ملتی ہے اس تک نہیں پہنچتی ہے مگر علی عليہ السلام ہاں جى اس روشنی تک جو ہے وہاں صرف علی على السلام پہنچ سكتا ہے اللّ اليين علص عليہ السلام كے كوئى اس ستون تک نہیں پہنچ سكتا البتہ یہ وہ معنی ہے یہ وہ غیبی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیارے نبی کو بین فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سے ہم تک پہنچی اور یقیناً یہ نور کا ستون کیسے عظیم ستون ہے اور اس عظیم یہ نور کا ستون کی عظمت کے ساتھ آہ اہل جنت کو روشنی بخشے گا وہ تو یقیناً وہاں جا کے ہی اس کی عظمت کو درخت کر سکتے ہیں اور اس کی عظمت کو درخ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ستون تک پہنچنے والے حسی مولانا علیہ السلام کی عظمت کو ہم درخ کر سکتے ہیں ہاں جی ہماری دنیا میں اس ستون کی عظمت اور, جی ہاں اور ہم یہاں بیٹھ کے اس دنیا میں بیٹھ کے اس کے عظمت درخت کرنا ہمارے لیے ناممکن سی جی ہے اس کے بعد حدیث نمبر بتیس بھی اسی مفہوم کے ایک اور حدیث ہے امیر قبیر علیہ الحمن فرماتے ہیں خود حضرت عمر سے جو ہے منقول ہے حضرت عمر خود فرماتے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا تھا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کر کے کہا یا عمر اے عمر اتحب ان اراک کا آمود انفل جن کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بھیش کے ایک ستون کو دکھاؤں ہاں جی بھیش کے ستون کو دکھاؤں کل تو میں نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے پیارے نبی ضرور دکھائیں وہ بھیش کے ستون کو نہیں کیا ہے تو کالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضا وہ اہل بی ہیں امودنفِل جنا یہ ہستی یعنی سامنے چونکہ علیہ السلام موجود تھا تو عربی زبان میں لفظ حاضہ نزدیک کی اشارے کے لیے آتا ہے تو رسول اللہ نے علیہ السلام کے طرف اپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کرتے فرمایا یہ ہستی یعنی یہ علی علیہ السلام یہ علی و اہل بیت اور علی کے جو اہل بیت ہیں ہاں یہ علی کے اہل بیت یہی باقی گیارہ آئمیہ اہل بیت علیہ السلام ہیں ہاں جی اور حضرت زہرہ یا تھر بھی اسی میں آ جاتی ہیں اور باقی اولاد علی میں سے جو بھی اس مقام کے ہیں یقیناً علم حلوہ اہدار ہر سرد میں اس میں شامل ہے تو پھر نے فرمایا یہ حستی و اہلویت اور اس کی اہلیت امودنفرجنّ یہ ہستی اور اس کے اہلیت جو ہے کے ستون ہیں ہاں جی تو یہ پہلے والا حدیث اور یہ حدیث دونوں علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے اولاد کی عظمت, عظمت بیان کریں یہ حسطیں جو ہے بحث کے ستون ہیں بحث کے جو نور ہیں ہاں جی اور یقیناً انہی ہنستیوں کا دنیا میں ہم نے ان کے دنیا والوں میں دنیا والوں نے خصوصاً مسلمانوں نے ان عظیم ہستیوں کی عظمت کو کبھی درگ نہیں کیا ان کا ہمیشہ سائٹ پہ رکھا کنہرے پہ رکھا تمام رسول اللہ وسلم کے بات امت کی امامت اور رہبریت کے تمام شرائط تمام انسانوں سے زیادہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمام افساس سے زیادہ صاحب سے زیادہ ان ہستیوں میں بطور عتم پائے جانے کے باوجود ہاں جی علم میں طوا میں ایمان میں ہاں جی اخلاق میں شجاعت میں بہادری میں سیاست میں حکمت عملی میں علمی قرب الہی میں ولایت میں امامت میں ہر چیز میں امت کے ہر فرد سے زیادہ یہ ہستیاں عظیم مقامات پر فائز ہونے کے باوجود امت نے ان کو نہیں پہچانا اور ان کو وہ مقام اور حیثیت نہیں دیا جن کا یہ ہنسیاں اہل تھا یہ لائق دا حق تھا حقدار تھا اسی وجہ سے امت آج تک امت بھاتی کا شکار ہے امت پرگندہ ہوا امت گروہوں میں بٹ گیا چونکہ جو رہبران الہی اللہ نے ہمیں دیا تھا اس کو جب نہیں تھے منگے تو یقینی بات ہے گروہ در گروہ میں تاثم ہو جائیں گے اور کل نہ بیمار لذحوں کا ہر گروہ اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے خوش ہوں گے اور یقیناً وہ یہ جی عظیم دی ہاں جی جو کتنی عظیم قوت بن سکتی تھی قرآن اور اہل دونوں کے دامن تھامنے کی صورت میں یہ ابھی چھوٹی چھوٹی گروہوں میں پڑ گیا دنیا میں تعداد کے لحاظ سے مجموعی طور پر مسلمان ایک بہت بڑی قوت کا از کم ڈیڑھ ارب مسلمان ہونے کے باوجود آج دنیا میں مسلمان انتہائی کمزور اور دنیا کفر کے بڑے ہر طاقت کے سامنے مسلمان جو ہے آج اس سے نظر آتے ہیں جبکہ قرآن جیسے عظیم کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے جو وہی لاہی شروع سے لیکن آخر تک رسول اللہ کی مبارک احادیث ہمارے تو ہمارے لے رہبر الرما صاحب نے لیکن اس امت کے جو حقیقی امام جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ان کو پیشے کرنے کی وجہ سے آج امتحرا گندہ ہے گروہوں میں بٹے ہوئے اور دنیا کو کے مظالم کے ہاتھوں میں ہوئے ہیں ہاں جی تو لہذا جو ہے ہمیں الوید کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے راستے کو ان کی تعلیمات کو ہاں جی ان تک پہنچانے والی جو ہستیاں ہمیں ان تک پہنچاتے ہیں ہم نباشی ہونے کے لحاظ سے ہمیں اہلوید تک پہنچانے والی ہستیاں ہمارے سلسلے اذہب کے پیرانے درخت ہی ہیں انہی کا راستہ لہذا ہمیں انہی کے دامن تھامے رہیں گے انہی سے مربور رہیں گے رہیں گے ان کی تعلیمات شروع سے آج تک اہلویت سے متمشق ہیں ہاں آن, ان کا فخر یہی ہے ان کی حقیقت کی دلیل یہی کہ مولا امام رضا تک ہیں ممان رضا سے باقی آئی سے جا ملتے ہیں رسول اللہ تک پہنچیں علیہ السلام تک ہیں یہی جو ہے ہمارے سلسلے کی حقیق حقانیت کی دلیل ہے لہذا ہمیں ہاں جی میبیت آل علیہ السلام سے علیہ السلام اولاد علی سے اگر ہم متمشق رہیں گے تو ہم دنیا میں بھی ایک مضبوط قوم ہو کے رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم نجات پائیں گے اور محمد محمد کے جوار میں ہمیں جگہ مل جائے گا ہمیں دعاغوں پر ود ہم سب کو محمد عالم محمد کی صحیح معرفت علی اور اولاد علی کی صحیح معرفت ہو دنیا میں ان کا انداز و غلام بن کے رہنے کو ان کا میں ان کے شفاعت کا ہم سب کا یا اللّہ اللہ کا خرما رحمۃ الحم الرحمن اللہ صلی اللہ علیہ محمد وال